الرحمن الرحيم يريد الله ليذهب لي عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الله وملائكته يصلون على النبي ینی نام منوس کلو لسلے مو تسلی ماں سوک شوق بابا دے بولن دس لات سلا ماں گیا سیاں صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله الحمد والسناة رضيقة الربية والتحية والسناة بعد اعوذ بر لفظ الجلاله و من ورؤه عز و جل برحمه فض اكبر گردن دردوں فریادیں احتجاج اقطالا جلا مجدول کریم سننا چاہیے فقیر فقیر بہت كثير دل دماغ زبانو نگاہیں ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ ممدوم فرماویں صدقہ مدینے دے زائر محبوب خدا واش شفیع فی ابات اعلی مالک ہر دوست فراس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم هم دا انفاق حق دوستو محرم الحرام شریف شریف دا جل مبارک ما شریف جن دی قربانی اسلام دیتے مضبوطی استقامت اور صحیح ذریع کے دنال اسلام دیتے چلنے دیتو فیق نصیح فرماوے دوستو میں جناب رد سانے آج مختصر وقت دن در جریق بات جناب رنو سمجھانا چانا جرہ نکتہ جناب رن نگوشت گزار کرنا چانا آج دے اس مختصر وقت میں اے ہے کہ اسلام دا مقام جناب نے توجہ سننا اور اسلام کے حسین اللہ تعالی اسلام آپ دا مقام کیا ہے سامنے پیش کرانگا جناب اور انشاءاللہ انہیں توجہ اور سن سماعت فرماؤ گے امید بڑی قوی ہے کہ جنابوری اجری گل بات سنو گے پہلی بار فقیر دے کولوں سنو گے جناب انہاں نے پہلا کسے پاسوں نہیں سنی میں اپنے گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں ہو سکدا ہے ابتداد دے اندر جناب نے میری گل ابتداد اندر میری گل گل تے سمجھ آئے گی مگر ہو سکدا ہے گل دا جوڑ سمجھ جوڑ سمجھ نہ مگر اتمنان میں میری گال سننا ہے انشاءاللہ لزیز اگے جا کے میری گال دا جوڑ بھی جنابر سمجھ آئے گا دور جوڑ سمجھ آ جائے گا پھر گال توڑ تک پہنچ جائے گی یعنی جوڑ سمجھ آئے گا پھر ہی گال توڑ تک پہنچ نہیں تو ہری توجہ میری طرف ہے میں اپنی گال داغاز کر دیں ایک ورہ پیار میں بولو سبحان اللہ دوستو, دوستو ادھر میں اپنی گال ہے داغاز کس گال تو کرنا لگیا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت پاک دے چار امام دے صحابہ کرام تو بعد اللہ تعالی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمودات آپ دیا گلاں دی دے تشریح کرنا لے تفصیل کرنا لے وضاحت کرنا لے صحابہ کرام تو بعد چار چار ائمہ نے جنہاں نو اربع ائمہ ہے ہر ایک حق تے ہے جڑا جینے پیچھے چل پے گا او رسول تے حد تک پہنچ جائے گا میری گل سمجھ رہا دل دوبارہ پھر میں جناب رن سمجھانا میرے اس ذہن چھے گل اگیو کرنا ضروری ہے میں کیا کہہ رہا کہ ایک خلف اپنا ائمہ اربعہ ائمہ اربعہ چار امام ہو گئے کیڑے کیڑے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نوہمان ابن صاحب ایک اور دوسرا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نو تیسرا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی نو اور چوتھے حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی نو میری ایک بات جنج رکھو صحاب کرام واسطے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور اجل تابعین ہیں اگر یاد رکھو بعد جان والے جو لوگ ہیں انہاں واسطے رضی اللہ تعالی عنہ اوتھے بول سکنے ہیں جتے اشتبا نہ پویں اشتبا نہ پویں ایک بندہ ہے پتہ نہیں اگلے لوگاں نو تے صحاب یا خیرے تھا بھی پابی نہ نہیں ہے جنہ بارے پیارے رب ملی رب پاک بندے اہل اللہ ہون تعلق والے ہود رکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا ناجائز اور بنا نہیں بلکہ بالکل جائز ہے اللہ تعالی پر مجید فرماند ہے رضی اللہ ہو آن بارہ دن ہو لے من خاشی یا جڑا بھی رب ڈر گیا ہے وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا ہے دیتے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو گیا نکل میں جی قرآن مجید پڑھنا اللہ تعالی فرماند ہے جا بل کوشش کرد اسافر کیا کرنے ہیں ساڈے وال کوشش کرتا ہے ساڈے تک رسائی بان دی ساڈی معرفت دی ساڈے ਨਾਲ تعلق جوڑن دی کوشش کرن اللہ فرماندا لانا ہدیت نہم اسا اونوں وکھا چھڈنے ہیں ہدایت دینے ہیں لانا ہدیت نہم فوب لا نا ہے تو تک ایک را نہیں کئی راما ہیں جرا ابو حفاظ ابو حنیفہ دی گل منگا نہ پہنچ جائے گا امام مالک کی گل اللہ تک پہنچ جائے گا و بھی بھی گا جائے گا گا گا اللہ اور چار, چار, چار راہ بنا دن مذہب مذہب ہوں دے آنے چار مذہب کس نو راہ دیار نے راوا نہیں مذہب محمد راہ کے کہ مدہ محمد محمد ہے اپنا محمد گھر میری سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی ذرا بولو سبحان اللہ اے ضروری بات آیا میں چھوڑی ہے موضوع والے پاس آپ گل سمجھا امام اعظم ابو حنیفا رحمت اللہ تعالیٰ علی. اے مناخب موفق مناخ مناخ موفق، امام موفقی دے اندر ایڈی ایڈی موٹیاں دو دے اندر ای ای ایک کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ کی شانے امام آدم ابو حنیفا تو ٹہر کے گل سنو جتیجہ دیا گا ان شاء اللہ توڑ تک پہنچ جائے گی توجہ ہے بولو سبحان اللہ امام اعظم ابو نے خواب دیکھا بولو خواب دوبارہ آپ سرکار جسم شریف جسم شریف آزاد ہے نا جسم شریف دی آزاد ہڈیاں شریف وہ الگ الگ نے خواب دیکھا ڈر گئے خواب اللہ دے محفوظ دے نہیں دے جس چومتے لئے نہیں مگر یاد جماعت کا دا جسم شریف جگہ نال لگ ہے او جگہ عرش مولان نہیں لگتا خیر آپ نے خواب کیا دیکھا آپ سرکار دے جسم شریفا لڈیا شریف دکھری پی آپ نے اٹھائیاں اٹھا کے اکٹھیاں کر کے شین بڑے پریشان آپ نے فرمایا بھی خواب کی تعبیر آؤ جاب نا فرمایا دسو یہ خواب کنکھے بندہ خاموش ہو گیا فرمان لگے خواب ابو حنیفہ تو علاوہ کو دوسرا بندہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جی دسو آپ نے فرمایا اور نال آپ نے فرمایا حضور دا جسم حضور دا جسم شریف آپ شریف انج ہے جی ہے کیا ہے دین ہے کہنے کٹیاں دی لکھ کے مسئلے لکھ کے مسئلے لکھ کے امت نو مقدا امام امام جلال جلال سیوتی آپ نے تبدیل صحیح فا بھی الامام امام ابو اندر لکھا ہے آپ نے فرمایا امت جو میں قرآن جمع کرنے والا ابو ہے اور مسئلے اکٹھے کر کے لکھ کے دین والا خب لانو پہلا امام اس امام نو امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاتا ہے نے نے کیا ہے پورے مسئلے کے بنا پیش بیان مگر خواب دا جسم آن دن چلو خیر میں اس پاسے جانا نہیں ہے میں جاواں جاگا ہوں وقت تھوڑا ہے نبی علی سلا اسلام دا جسم شریف دیکھا ہے نبی علیہ السلام دا جسم شریف غور کر رہا جے تعبیر کیا ہے نبی علیہ السلام دا جسم شریف ویک ہے تعبیر کیا ہے دین پا جسم شریف کے اس تعبیر ہے دین دنال ہے قسم خدا دی کر کے آنا کروڑا نمازہ ایک پاسے ہون حضور پاک سرکار دا جسم شریف ترزاد شریف کی صحبت ایک پاس ہی ہوئے. قسم خدا دی کر کے آنا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور تیری نماز دین ہوئے گی محمد نا وجود ہی بھی سمجھائی, سمجھائی, سمجھائی شریف سد کے ج مدنی آپ فرمانے <تصح> آپ دے بارگاہ دے اندر جنابِ ام الفضل جنابِ ام الفضل حضور پاک دی چاچی جان حضرتِ عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گھر والیاں حاضروں دیاں نے آپ دیا گھر والیاں حاضروں دیاں نے ارض کی دیا لجبالا خواب دیکھے آئے ہوں میں گل جوڑن لگیا ہوں میں خواب دیکھے آئے جس خواب کی وجہ میں میں بڑا پریشان ہو گئی ہوں گھبرا گئی بڑا پریشان ہو گئی گھبرا گئی ہوں پر میرے کو خواب بیان نہیں کیتا جانا دے سامنے جناب نہ پسند فرماو جناب نہ پسند فرما یہ گل جناب نے کئی بارہ سنی ہوئے گی پر میں جہاں ربت جوڑنا ہے وہ پہلی بار جناب نے سننا ہے یہ درویش ہم میرے مدینے تاجدار نے فرمایا فرمایا میری چاچی بیان دے کر کی خواب دیکھ عرض کردیاں نے لج جناب فرما رہے ہوتے میں بیان کر میں دی خواب دیکھا جناب دے جسم دا ٹکڑا دی ہے کٹیا گیا جناب دے جسم شریف ٹکڑا کٹیا گیا ہے پچھلی گل نو رکھے آجے دے اندر رکھا جائے جناب جسم شریف دا ٹکڑا کٹیا گیا ہے کٹ کے میری گود میری جھوڑی دی اندر پا دیتا گیا میں گھبرا گئی جناب بران دے جسم شریف کٹیا گیا میری دیا دیا دے گیا. جناب ام اول فضر کردیا نے لالا مینو گل سمجھ نہیں آئی میں گھبرا گئی ہوں جناب مسکرا رہے ہو فرمایا یہ خواب بڑا عظیم اے خواب بڑا عظیم ہے، اے خواب بڑا عظیم ہے، آجرا خواب جی اندر میرے جسم دا ٹکڑا جیا اپنی گودت بیکھی آئی، یاد رکھ لے انی تعبیر ہے میرے جسم دا ٹکڑا حسین ہے، میرے جسم دا ٹکڑا حسین ہے، میری گود چاہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے گا اور انہاں دے بھی سال تو بعد پرورشت کرنی ہے خواب دی تابیر ہے اوہ سجنائے دروے انہوں پتہ لگنا ہے حسین کاؤں نے دنیا جندر حسین دا شورا تے حسین دی شہادتا ڈنڈ کا انہا کیا وجیہ ہویا ہے قسم خدا دی کر کے آنا یہ دروے انہوں دو میں گلانوں سامنے رکھ امام آزم نے خواب ویکھے آئے نبی دے جسم رو ویکھے آئے خواب دی تعبیر بنیے خواب دی تعبیر نبی دا جسم دینے پاسی حضرت انگل فضل نے خواب ہے نبیدہ جسم کٹیا ہے خواب دی تابیر حسین تین دسا ہے اکھے میں ہاں پر حسین تعلق نہ اندر جائے گا انہی دین کامل ہوئے گا کی اللہ رسول دا پیار لال مولا حسین ادھر ویخنا سجنا توجہ ہے نظر دکھنا کولو بولونا سبحان اللہ بول <سحن> <آم> <سحن> آن ٹلیاں پا پان کلان پلان کدی ادھر تھلے گل ٹامک ٹوئی نہیں مار رہا بڑے بڑے وڈے اماما کی گل کر رہا وا تیرے سامنے حوالے کر رہا ہاں اس طریقے دبی علی دا جسم شریف دین ایتر دوسرے پاس دے شریف شریفر ذکر ہوتا ہے آپ کی شہادت کا جکر وہ آخری جنابے والا امام علی مقام کے ذکر, ذکر, ذکر شوہر کیوں نسیب ہو گیا ہے ڈٹکا کیوں وج گیا ہے جنابے والا ڈٹکا کیوں وج گیا ہے شوہر نصیب ہو گیا ہے دنیا مخام دا عوام ہو گیا ہے, ہے. حسین دین دا حصہ ہے. جنی دیر تک دین ہے. دیر تک حسین ہے. یاد رکھ دیر تک امت دین رہے گا انہی دیر تک حسین دی شہادت ذکر بھی ہوتا ہی رہے گا توجونا سجنا درد نل بولو نا اللہ خیر سونے در ویخ در ویک میںما چوڑا نہیں سا کرنا چاہتا بنیا جے سنیو سنی بنیا آجے نہ خارجی بنیا جے نہ ذکر سنے انہوں نے عزمتوں شان نل تنگ پہنا شروع ہو جائے کا خارج جی ہے نبی علیہ الصلات والسلام دے صحابہ کرام دا ذکر جی ہوے اور جناب والا سڑنا شروع ہو جاوے اوتے دیر دے, دے, دے اندر تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاوے پکا زمانے دار اف جی ہے قسم خدا دی کر کے انا او سنیو دے کبی دے درمیان فرق نہ پایا جے انہاں دے درمیان کدی فرق نہ کرانے اپنی شان دے مطابق شانے شان اپنے نبی یارا نو اپنے نبی سرام نو ستارے فرمایا ہے ستارے فرمایا ہے اور اپنی اہلیہ آپ سرکار نے کشتی فرمایا ہو ستارے کی بھی لوڑ کشتی کی بھی ہوں کشتی ہوئے پر ستارا کی رہنمائی نہ ہو بندہ راوا میں رول جانا اگر رہنمائی ہوشتی نہ ہو بندہ دریا کوئی کرام دی رہنمائی بھی ہوئے بین دی سواری بھی ہوا ایمان توڑ لے کے, و دی علی, کے علی دی تک دی کا احترام کرا ہو قسم خدا دی چڑ پیر باوی مولا حسین کا ذکر کر گیا سناوا ذرا زخ نل بولو سبحان اللہ فرمایا عشق تکلی تور ہٹاوے او کالی چھڑ او کلا جامن جی تو انک سماچار in the نہ صاحب یاد بلاوے حسینڈ اسلام کامل بندے کا اسلام اگر آخو حسین کوئی نہیں، چھوڑو کرا کرو بس نماز بس پرے نہ پاکستار فضول ہے دے توں، او تیرا ایمان بھی لا رسول دیارگاہ دی بےکار ہے ایمان اسے قبول ہوئے گا جن کو محبت اولیاء محبت حسین محبت اہل خار محبت اصاب پیغمبر محبت مصطفیٰ اور محبت خدا کا مٹ ہوئے گا اللہ تعالیٰ دارگاہ دعا ہے تلا عمل دی توفیق نصیف فرما یار